بسم بسرحمن ورحمۃ الرحمۃ اللہ, اللہ, اللہ علی محمد و رحمۃ اللہ وحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرتبہ سکین نے مجھے تمام خلون گرمی میں دانے شدم خان گرم باقی تمام مسامل خشمہ سے بافی سلامت کرتے ہیں ہم. ہمارا سلسلے دار کے تافی کا ہاول میں سے باب نمبر پینتالیس باب الوکالت کاج کا تیسرا درس ہے ہاں اور پیج نمبر تین سو بتیس کا دوسرا پیراگراف میں سے بیچ میں سے کل رہ گیا تھا ہمارے باح جو ہے رکن دووم میں تھا کہ رکن دوم میں موقل کے بارے میں وہ بندہ جو کسی اور کو اپنا وکیل بناتے ہیں تو معیل کے بارے میں تھا اس سلسلے میں جو ہے دوسرے پیراگراف میں یہاں تک آیا تھا کہ ولی المرات ولی فاس کے فاسق شخص کولاف ان کا ہے ولد ہے شخص کو چاہیے کہ وہ وکیل بنائیں پھر ان کا غلط یہ اپنی اولاد کو کسی نکاح میں دینے کے لیے یعنی بیٹی ہے تو نکاح میں دینے کے بیٹا ہے تو اس کے لیے کسی اور ہاں جی کسی کو اس کے حق میں لانے کے لیے اور اس کا جو اولاد ہے ولد میں من اولاد ہے زکراً کا ناول شاخوا لڑکا ہو لڑکی ہو بیٹا ہو بیٹی ہو اس کے لیے کسی اور کو وکیل بنانا چاہیے خود وکیل نہ بنے فاصی شخص خود وکیل نہ بنائیں بلکہ کسی اور شخص کو امین شاذ کو وکیل بنائے ہاں جی تاکہ وہ جو ہے اس میں باپ کی خود وکیل بنانے کی بجائے کسی اور کو وکیل بنائے ولیل وکیل جو ہے وکیل آپ نے کسی کو وکیل بنایا تو اس وکیل کے لے جائز ہے یہ وکیل لگے رہو کہ وہ کسی اور کو وکیل بنائیں ہاں جی آپ نے ایک بندے کو وکیل بنائیں تو وہ کسی اور کو وکیل بنائیں اب اس کے وہ صورت میں فائن کہان بیس نیل مواقع لئے اگر معاخل کی جن سے اس نے کسی اور کو وکیل بنایا آپ نے ایک شخص کو وکیل بنایا اس نے ایک اور شاخ کو وکیل بنایا لیکن وہ آپ سے پوچھ کر بنایا تو وہ شرط میں پھل وکیل اسانی تو دوسرا وکیل جو ہے کہنا وکیل تو وہ وقیل ہوگا الاول بھائی اور موقل اول کہ ہوگا وہ آپ ہی کہ आपके کیونکہ آپ کے जगह نے آپ को جن سے اپنی جگہ پر کسی اور کو خدا خدا وکیل کی حیثیت سے آپ کی تو وہ آپ ہی کا وکیل ہوگا تو ماخل اول کا وکیل ہوگا لیکن اگر ون لم یقن بیج نے اور اگر آپ کے جن سے اس نے وکیل نہیں بنایا خود کو کہیں مجبوری ہوگا کام کو ایمرجنسی طور پر کرنا تھا آپ کی وکالت میں تو اس نے ایک اہلیت والے شخص کو اپنی جگہ پر جو ہے اس نے آپ کے کام کو کرنے کے لیے وکیل بنایا تو ونلم یقین بیج نے اور اگر ماکل کی جن سے وکیل نے دوسرے جات کو وکیل نہیں بنایا تھا تو پھر یہ دوسرا وکیل کا نا وکیل ہے لیل وکیل تو وہ وکیل کا وکیل ہوگا وہ آپ کے وکیل کا وکیل ہوگا لیکن وہ آپ نے چونکہ آپ نے ڈائریکٹ نہیں بنایا اور آپ کے جن سے بھی نہیں بنایا تو لہٰذا آپ کا وکیل شمانی ہوگا آپ کے وکیل کا وکیل ہوگا لیکن آپ کے لیے اختیار ہے کیونکہ دونوں نے آپ کے ہی کام کرنا ہے لہذا ہائی عمین میں سے جو بھی ہو ہاں آپ کے جن سے بنائے ہوا وکیل ہو دوسرا وکیل یا آپ کے جن کے بغیر بنایا ہو ہاں جی یا پہلے وکیل جو آپ کے جن سے بنایا ہے تو بھائی ہماً میں سے جو بھی وکیل ہو ہاں جی تو کا نب عجا نظر وہ معذول ہو جائے گا بھی عظیم ہی آپ کے معذول کرنے سے معکل کے معذول کرنے سے ہاں جی وہ دونوں وکیل یہ جی آوخا آپ کی اجازت سے ہو کی اجازت کے بغیر ہو وہ معذول ہو جائے گا وہ بھی موتی ہی اور اس کے وہ جو, جو موکل کے موت سے بھی جو ہے وہ بندہ وہ دوسرا دونوں وکیل معذول ہو جائے گا آٹومیٹکلی لاب ازل آخری والا بھی موت ہے اب میں دوسرے واقعی. آپ کے جو وکیل ہے آپ نے آپ نے بندے کو وکیل بنایا تھا اس نے چونکہ تیسرے بندے کو وکیل بنایا تو یہ تیسرا بندہ جو ہے دوسرا بندہ جو آپ کے وکیل ہے اس کے معذول کرنے سے اس کی طرف سے اور جو ہے اس کی موت سے وہ تیسرا وکیل جو ہے آپ کا دوسرا وکیل معذور نہیں ہوگا بلکہ آپ کے آپ جو معلل ہے آسن آپ کے معذور کرنے سے وہ معذول ہوگا یا آپ کے موت سے وہ معذور ہوگا یہ فرما رہے ہیں ہاں جی تو لہٰذا فائیوں میں دو وکیلوں میں سے جو بھی ہوگا کہاں جلو معذور ہوگا بے حضری ہی معقل کے معذور کرنے سے یعنی آپ کے معذور کرنے سے اور بے موت ہی اور آپ کی موت ہے جو معلل ہیں لاب ع نہ کہ دوسرے کے معذور کرنے سے یعنی آپ کے وکیل کے معذور کرنے سے دوسرا وکیل معذور نہیں ہوگا غالاب یہ موتی نہیں آد نہ کہ اس آپ کے وکیل کی معذول معذور موت سے جو ہے آپ کا یہ جو دوسرا وکیل ہے وہ معذول نہیں ہوگا آپ ہی کے معذور کرنے سے وہ پہلا وکیل بھی معذور ہوگا دوسرا وکیل بھی معذول ہوگا پائجن سے ہو تو بھی معذول ہوگا جن کے بغیر ہو تو بھی معذور ہوگا تو اس کے دوسرے وکیل کے بھی جس طرح پہلے وکیل کے معذول ہونے اور نہ ہونے میں موقل کا اختیار ہے اس کے معذول کرنے سے معذول ہوتے اسی طرح دوسرے وکیل بھی اس کے معذول کرنے سے موکل کے ہی معذول کرنے سے معذول ہوگا آگے رکن وصالف اور ماتین تیسرا رکن الوکیل ہے جس شخص کو آپ وکیل بنا رہے ہیں آپ کی جانی میں کام کرنے کے لیے اس کے لیے کیا شرط ہے فرماتے و یو شلاۃ شریفی وکیل میں شرط کیا جاتا ہے کہ البولو ایک تو ایک وہ بالغ ہو ولاقل و عقلم ہو ہاں جیب نا والا بچہ نہ ہو ان, جی ہو ان دو کا شرط ہے ولا تو شرط و ہو رہی ہے تو اس میں آزاد ہونے کی شرط نہیں غلام بھی وکیل بن سکتے دھیان نہ رکھے کہ کیونکہ غلام یوز و لہو فرماتے کیونکہ جو ہے غلام کے لیے جائز ہے ہاں جی یوز چونکہ کیونکہ رقیق یا جز جائز ہے یہ وکیل ہو کہ غلام کو وکیل بنائیں مولا اس کے مولا غلام کو اس کی مولا وکیل بنا سکتے ہیں فی ماتز وکالت جن چیزوں میں غلام کی وکالت چلتی ہیں ہاں جن چیزوں میں غلام کو وکیل بنانا صحیح ہے اور فن قانون شرح وہ ہم مولا اس کو وکیل بنانا جائز ہے غلام اپنے جو ہے مولا کا وکیل بن سکتے ہیں ولا وقت علَسلین بات ختم ہوا کہ نہیں اگر دو آدمی اگر کوئی شخص وکیل بنائیں دو بندوں کو دو بندوں کو اپنے وکیل ایک ہی کام میں ایک ہی کام کرنے کے دو بندوں کو وکیل بنائیں وہ اور شرط کریں یقون حاضری نے یہ کہ اس کام کو کرنے میں دونوں وکیل ایک ساتھ حاضر ہو پھر تصرف بھی اس کام میں تصرف کرنے میں اس کام کو انجام دینے میں دونوں ایک ساتھ تو مگر کوئی گھر بھیجنا ہے تو دونوں ایک ساتھ ہو اور کوئی کیس لڑنا ہے جھگڑے کا ہے اس میں دفاع کرنا ہے دونوں ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں یہ شرط لگائیں کہیں یقین حاضریں کہ دونوں حاضر ہو پھر تصرفی جس جی چیز میں ان کو وکیل بنائے میں تصرف کرنے میں اگر وہ ایک ساتھ کی شرط لگائیں معلل تو یا یوز تو پھر جائز لہٰذم ان میں سے ایک کے لیے اور تفلطفی تصرفی اکیلا تصرف کرنا بھی ہی اس وکیل بنائی ہوئی چیز میں جس کام کو کرنے کے لیے اس کو وکیل بنائے اس میں تصرف کرنا ان دو وکیلوں میں سے ایک کے لیے اکیلا اس کام کو کرنے جائز نہیں ہے وہ ان کا فی الخومتیں وہ کام جھگڑوں سے تعلق رکھتا ہو ہنج کسی خصومت اور جھگڑے سے مربوط ہی کیوں نہ ہو لیکن ہاں لیکن یہاں چونکہ شرط لگایا جگڑے کے مقدمہ ہی کیوں نہ ہو کیونکہ شرح لگائے کہ دونوں میں ساتھ جو ہے وہاں حاضر ہونا ہے دفاع کرنا ہے بیچنا ہے جو بھی کام کرنا ہے جب دونوں کے ایک ساتھ کی شرح لگائے ایک بندہ اور ایک وکیل اکیلے نہیں کر سکتا ختم آپ اس نے شرط لہاجی ایک کام میں دو بندوں کو وکیل بنائیں ایک ساتھ کرنے کے لیے لہٰذا ولو ماتاحا دھماکہ ان دو وکیلوں میں سے ایک فوت ہو جائے بطولت وکالت الاخہ تو آٹومیٹکلی باطل ہو جائے گا دوسرے وکیل کے وکالت کیوں نے دو بندوں کا ایک ساتھ کم کرنے کی شرح لگایا پہلا ایک فوت ہو گیا دوسرے وکالت خود ہو جائے گا اگنا یا ولو اگر کوئی شخص دو بندوں کو وکیل بنائیں فی حب زی شین کسی چیز کی حفاظت کرنے کے لیے وکیل بنائیں وہ آجاد اور ان دونوں کو اجازت دے دیں المائی تا آپ دونوں کے مرضی ہے ایک ساتھ اس چیز کی حفاظت کرنے والے انفرادہ یا عقلہ باری باری سے اس چیز کی حفاظت پر بیٹھے اس کی حفاظت کریں تو جاد الرحمت تو پھر ان دونوں کے دیں ان فضا ہو یہ کہ وہ اس چیز کی حفاظت کریں جس میں ان کو وکیل بنائیں حفاظت کا مان ہے ایک ساتھ بھی اس کی حفاظت کر سکتے ہیں اور منفرد الگ الگ بھی باری باری سے بھی ان کے حفاظت کر سکتے ہیں چونکہ خود موکل نے دونوں صورتوں کے ان کو اختیار دے دیا لہذا ان کے لیے دونوں صورتیں جائز ہیں آگے حرماتے ہیں جازت جائز ہے وکالت مسلم ایک مسلمان کا وکیل بنانا ایک مسلمان کو وکیل بنانا ایک مسلمان کا وکیل بننا ان مطاق نے دو طرف ہے کے کی جانب سے دو متعددین یعنی ایجاب و قبول کرنے والی دو متعددین کی جانب سے جیسے نکاح میں ایک لڑکے کی جانب سے ایک لڑکی تو یہ دو آبادی متعقدین ہیں ایجاب اور قبول کرنے والے یا یعنی ایک چیز کو ایک چیز بیج رہا ایک چیز رہا ہے دو بندے تو یہ دو بندہ بیچنے اور خریدنے والے کو متعقدین بولتے ہیں دو طرف ہے یعنی دو طرف عغل تو بھرماتی جائز ہے وکیل بننا کسی مسلمان کو انمتیں نہیں دونوں طرف عقد کا وہ وکیل بن سکتے ہیں ایک بندہ دونوں طرف کا وکیل بن سکتے ہیں ہاں جیسے جو ہے دو ہاں دو جیسے جو ہے نکاح میں ہم طور پر ہاں جی آپ سب نے دیکھا ہوگا جو ہے کہ ہمارے ایک مولانا جو ہے ایک آنکھوں نکاح آگا جو ہے وہ لڑکے کی طرف سے بھی نیابت کر کے عقد جاری کرتے ہیں اجاب بھی کرتے ہیں لڑکی کی جانب سے پہلے پھر لڑکے کی جانب سے بعد میں قبول بھی خود کرتے ہیں یہی مسئلہ ہے اسی کو بولتے ہیں وکالت تو مسلم ان مطاقین دو طرف آغاز نکاح میں مثلا ایجاب و قبول دونوں کرنے کے لیے ایک بندے کا وکیل بننا جائز ہے دونوں طرف کا ایک چیز کا خرید و فروغ میں بھی ایک بندہ دونوں طرف سے ایک دفعہ وہ بیچنے والے طرف سے جو ہے بھی تو کہہ کے وکیل بن کے بیچ دیں اور خریدنے والی طرف سے اس تو کہہ کے خرید لیں خود ایک بندہ ورناً متحضمین دو لڑ دو جھگڑا کرنے والوں کے طرف سے بھی وکیل بن سکتے ہیں اور دونوں میں جیسے ایک بندہ اگر دونوں کا اعتماد ہو جائے فلاں ہوا قلاح ہوا ہے لیے جو ہے مثال پیش کریں اگر ایک بندے کو وکیل بنائیں ایک بندہ بی بے اب ایک غلام کو بھیجنے کا ایک بھی متقرین کی مثال پیش کریں ایک بندہ اسے ایک بندے کو ہاں اگر اسے وکیل بنائیں واحد ایک بندہ بے بے آپ دن غلام کو بھیجنے کا مثلا زید کو ایک بندے نے اپنا وکیل بنائے غلام کو بھیجنے کا وہ اور دوسرے جو علی نے جو ہے اس کو اپنا وکیل بنایا ابھی شرائط الدین اب غلام خریدنے کا تو وہ ایک کی طرف سے بیچنے کا وکیل بن جائے گا ایک طرف سے خریدنے کا وکیل بن جائے گا تو جاز اللہ تو جیسے اس زید نمشا اس بندے کے لیں یہ تول طرفین دونوں طرف کی سرپرستی کریں دونوں طرف کی وہ جو ہے ولات کریں اس کی وکالت کریں دونوں طرف کی وکالت کر کے ایک طرف سے بیچیں پہلے پھر دوسری طرف سے خریدیں ہاں اس کے لیے جائز معاملہ صحیح ہے آگے و لوگ کل اگر ایک بندہ اپنی بیوی بی کو اپنا وکیل بنائیں اب اب اپ دو اپنے غلام کو اپنے وکیل بنائیں کسی بھی کام میں وکیل بنائیں کسی کام کو کرنے کے لیے سب متعلق و جائیں پھر بیوی کو طلاق دے دیں ابھی طاقت عابدہ غلام کو آزاد کریں تو کیا ان کی وکالت باطل ہوگا وکالت کے حق نہ اللہ تبت الوکالت وما باطل نہیں ان کی وکالت وہ وکیل اب بھی رہے گا کیونکہ یہاں طلاق سے مربوط وکیل نہیں بنایا یہاں کسی اور کام کے لیے کوئی اور خرید و کے لیے کسی بھی اور کام کے لیے وکیل بنایا تو طلاق دینے سے اس غلام کو آزاد کرنے سے ان کی وکالت باطل نہیں ہوتی وہ باقی رہتا اسی طرح جو ہے آگے ولا و عزین اگر کوئی شاد ایجن دے, دے اپنے غلام کو بھی تصرف پھر مال اپنے مال میں تصرف کرنے کا اس کو ایجن دے دیں سب ہو پھر اس کا آزاد کریں ہاں پھر اس کریں او باہو یا فیصبہ آزاد اس غلام کو یا با اس کو بھیج دیں تو اس کو پہلے آپ کے مال میں اس کو وکیل نہیں بنایا تھا ہاں جی مال میں تصرف کا اس کو غلام ہے چونکہ گھر کا لہٰذا اس کو ایزن دیا تھا مال میں تصرف کا ہاں جی تو ابھی اس کو آزاد کریں یا بیچ دیں تو باطالیٰ عزن ہو تو یہ عزن بات کر کیونکہ ایزن کیا اتھارٹی ایتھارٹی الگ ہے حکم اور وہ وکالت الگ ہے تو فرماتی بطل جو ہے باطل ہوگا اب اس غلام کو اس مالک کے جو اس مال میں تصرف کرنے جائز نہیں کیونکہ لین الزن کیونکہ جو ہے مال میں تصرف کا دن جب غلام تھا تو وہ ازن لے سکل وکالت وہ وخالت کی طرح نہیں ہے مضبوط چیز بل وہ تعاون بلکہ ادن تو طاوی علم کی ملکیت کا تو جب تک مالک ملکی ملکیت میں تھا تو اس کے لیے دن تھا آپ اس نے اس کو آزاد کا بھیجیں تو وہ دن پھر تصرف مالمی تصرف کا جو دن وہ خود بخود وہ جو ہے باطل ہو جائے گا آگے پھر نئے مطلب ولہ وا اگر ایک بندہ وکیل بنائے ہاں آپ دغیر کسی اور کے غلام کو اگر آپ نے کسی اور کے غلام کا اپنا وکیل بنایا مطلب کوئی شخص وکیل ابدغیر کسی اور کے غلام کو پہلے اپنے غلام کو بنایا تھا کسی اور کے غلام کو وکیل بنائے سب مچھتا پھر اس کو خرید لیں خود خرید لیا تو آیا اس کی وکالت باطل ہوگا نہیں لم تب تل اس کی وکالت باطل نہیں ہوگا لم تب بل تطاغ کر دو بلکہ اور مضبوط ہو جائے گا اور پکا ہو جائے گا تو اس لے کہ جو ہے اب یہ اس کے گھر کا بندہ بن گیا اب تو گھر کے بندہ بننے کے بعد اس کی وکالت اور مضبوط ہو جائے گا باطل نہیں ہوگا تو میرے علیمی یہ دس یہیں پر اکتفا کریں گے کیونکہ پورا عبادت پورا لمبا ہے تفصیل طلب ہے تو آج کے دس یہیں پر اتفاق کرتے ہیں